آج کے سبق میں آپ سورت العادیات کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ ولہ دیا بہن باب اب یہاں ہا کے اوپر دو زبر تن ہے باب ہن اگر ملانا چاہیں گے تو یہاں آگے چونکہ فا آ گیا ہے حروف اخفہ میں سے لہذا یہاں اخفا کر کے ملائیں گے باب ہن اور ہر آیت کے سرے پر وقف کرنا یہ سنت ہے اور بہتر ہے اس صورت میں اب جب وقف کریں گے تو باب ہا کھڑا کر کے پڑا جائے گا والعاديات ضبحا والعاديات ربحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا يه तो है वस्ल की सूरत में अब वक् की सूरत में فالموريات قدحا ف فل پر پڑیں گے اوپر کھڑا زبر ہے فالمغیراتي فالمغیراتي فالمغیراتي صبحن صبحن صبحن یہ تو ہے بس کی صورت میں اب جب وقف کریں گے تو ہاں کھڑا ہو جائے گا صبحا صبحا بی سور سا نرمی سے ادا کرتے ہیں اور پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور نہ کو پر بھی پڑیں گے اور صفحے قلقلہ بھی ادا کریں گے اب عن کو وقت کی صورت میں آئے کی وجہ سے نہ کو آ پڑیں گے دیکھیے یہاں سا واؤ کی صورت میں ہوں برائی اختیار کریں سین باریک پڑھا جاتا سا پو سین موٹا نہ ہو جائے تو پڑیں گے اور اس کے ساتھ سفت سا ہی جمان جمان لیکن یہاں یاد رکھیے کہ جمان کے بعد اگر اگر ان الانسان سے ملانا چاہیں گے وصل کریں گے تو یہاں اظہار ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حمزہ بشکل علی پائے جو حروف ہے حلقی میں سے ہے وقت کی صورت میں آگ کھڑا ہو جائے گا جمعا جم جمع جمع نہیں میم پر فتنا نہ ہو جمعا جمعا ان الانسان ان الإنسان نون مشددها غننا ہوگا یہاں نون پر اخفاء ان الانسان ان الانسان لربه لكنود راب پر ہوگا دال یہاں ساکن ہو کر صفت قلقلہ ادا کی جائے گی اور وصل کی صورت میں لکنود ادغام بغلنا ہوگا لیکن وقت کرنا بہتر ہے وقت جائز بھی ہے مشد غنہ کریں گے ولا کال شہید وقت کی صورت میں تو دال ساکن اور صفت قلقلہ ادا ہوگی لیکن ملانا چاہیں تو یہاں تنمین کے بعد بھاؤ آگیا ادغام بغنہ ہوگا اور وقت کرنا بہتر ہے شہید شہیدری حبل خائری نور مشدد ہے غنہ ہوگا لحب قبل یہاں خا کو پر کر کے پڑیں گے اور را کے نیچے زیر باریک ہوگا الْخَيْرِ بل لِحُبِّ الْخَيْرِ لش لشید لشديد. اور ملانے کی صورت میں لا شدید افلا اور یہاں اظہار ہوگا نون کا لیکن وقت بہتر ہے افلا يعلم اِذَا افلا محفل کبوری کبوری بو را پر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے محفل قبوری را کے نیچے جب زیر ہو اس کو باریک پڑتے ہیں وصل کی صورت میں محفل قبوری و خشا ہوگا لیکن جب وقت کریں گے را ساکن ہو جائے گا تو کیونکہ پیچھے پیش ہے لہذا یہاں اس کو پر پڑھیں گے فیل کبو واخوش وصل کی صورت میں راباریک باریک ہے لیکن جب وقت کریں گے تو راہ پور ہو جائے گا اس لیے کہ پیچھے پیش ہے واقوش لما ربهم ربهم ربهم نون مشدد ہے غنہ ہوگا راہ کے اوپر زبر ہے پر پڑے گے یہاں میم ساکن کے بعد با ہے لہذا یہاں اختلاح شفی ہوگا ان باہم یو مائی عید یہاں تنمین کے بعد لام ہے ادغام بغیر غنہ ہوگا را کے ہونے کی صورت میں باریک پڑا جائے گا